بس اللہحمن الحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفاشہ باقی تمام سائرین سامن فارح الرامی برادران سب کو شموس بافی اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں صدر نمبر چار سو اکاسی ابلک ایک سو تیئیس ہے اور اس میں جو ہے ملاد حدیہ کے حصۂ اول ملک الجمار میں ہیں اس میں سے لا الہ اللہ نمبر سینتالیس فورٹی سیون ہاں کل پچاس لال اللہ ہے اس میں سے الہ نمبر سینتالیس میں ہماری گفتوں کو کال ایک درس ہوا تھا آج اسی لا الہ اللہ درس نمبر دو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا یہ پیراگراف جو جس میں ہماری درس یہ ہیں لا الہ لا ل صاحب الحدینیتل فردانیتلقدیمیت الضلیۃ العبدیا اگلِ صلی الزد ولا ند ولا شف ولا شریف اس اللہ کے اندر یہ مقدس کلمات ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ صاحب الواحدینیتی اس کے توجہ لوگوں کو دیا کالکش میں دیا تھا کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ذات یکتا ہے اور اس کے ذات میں کسی قسم کی بھی دویت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی سائے الوحدانیت یعنی ذات کے لحاظ سے یکتا ذات والا یعنی اس کی ذات یکتا ہے اور اس کے ذات میں کسی بھی قسم کی دویت کی گنجائش نہیں ہے یہ تو ذکر ہم نے آپ کو کل کے درس میں دیا تھا جی اب آگے آج کے درمیان صاحب الرحدانیت ہے اب فردانیت کا کیا معنی ہے تو اس کا جو ہے فعل جو ہے فردانیت کا فعل فریدہ یا فرادو فردن و فرودن اور فارودہ یا فردو فرودن آتا ہے اس کے دو دو باب سے آیا ایک فعل یا فلو سے اور ایک فعول یا فلوس آیا اس کا معنی بھی اکیلا اور یکتا ہونا ہے رغت نے اس کا معنی اکیلا اور یکتا ہونے مانا کیا اور فرد یفردو فروداً الگ ہونا علیحدہ ہونا القاموس و میں لکھا ہے کہ فرد یفردو فروداً الگ ہونا علیحدہ ہونا یہ معنی کیا اور خود فرد ان کے معنی جو ہے اس کا مادہ ہے فرادال فرد ان کے معنی ایک طاق محرت شخص آفر اس کی جمع افرات آئے ہیں اس کے جو ہے چار معنی کے ایک کا معنی میں دیتے ہیں فرد ان تاق کے معنی میں مقابلے جف کے ہاں عطی قسط جُک دے دیں گے تو طاق جو ہے جیسے تین پانچ والے کے آداد کو ایک والا کو طاق ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہے جوڑا ہے دو ہے چار ہے چھ ہے تو طاق کے معنی میں آتا ہے اور مفرت کے معنی میں آتا ہے فرد اور شاخ کے معنی میں آتا ہے اس کے جمع افراد آتے فردن اور فریدن ان دونوں کا معنی ہے فرد و فرید دونوں کا معنی ہے بے نظیر یکتا جس کی کوئی مثال نہ ہو فریداً جب فریداً اس سے مان تو یکتا تنہا بے مثل یکتا کے معنی میں تنہا کے معنی ہے بے مثل کے معنی میں آتا ہے القام سجدید میں یہ سارے معنی جو ہے فرد کے مشقات کے کی معنیٰ کیا ہے اور فردان فردان یعنی ایک یعنی فردان کے معنیٰ کہتے ہیں ایک یعنی کہا جاتا ہے شے ان فردان یعنی منفرد یہ لفظ فردان کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنیٰ ایک کے معنیٰ میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے شے ان فردان یعنی منفرد ہر چیز سے الگ تھلگ منفردات ہاں ہر چیز میں ذات میں صفات میں ہر چیز میں الگ تھلگ ذات کو منفرد بنتے اور فردانیہ یعنی صفات میں یکتا و بے مثل ہے اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے فردانیت ہے تو یعنی کیا ہے اللہ یعنی صفات میں یکتا و بے ذات تو یہ ہاں جہ کے جو معنی جو آپ کو بتائے ہیں یعنی فردان جو ہے وہ ایک کے معنی میں اور شیون فردان یعنی منفرد بے مثل یکتا ذات کے معنیٰ جو المنشید نے یہ معنی کیا تو اس طریقے سے جو ہماری دعا میں واحد الوحدان صاحب الوحدانی یا تل فردانیہ ہے تو وہاں فردانیہ یعنی کیا صفات میں یکتا و بے مث ہاں جی تو یہ اس معنی میں دیتے ہیں صفات علاج سے مربوط ہیں فردانیات یعنی صفات میں یکتا و بے مصن ذات کے معنی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اللہ صفات میں یقتا اور بزمسل کیوں ہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اطلاق ہے اور کسی قسم کی محدودیت نہیں ہے ہاں جی اور انسان میں اگر کوئی کہ انسان بھی تو عالم ہے خدا بھی عالم ہے انسان بھی سخی ہے خدا بھی سخی ہے اس طرح بولیں تو بھائی انسان کے جو ہے علم عالم ہونا علیم ہونا یہ خدا کی طرف سے دی علم ہے اس کا علم خدا کا ادا کرتا ہے اللہ کا علم ذاتی ہے ایک دوسرا بنجے کے علم محدود ہے اللہ کا علم لا محدود ہے لہذا جو ہے علم میں خدا کے مثل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی مثل نہیں اس طرح کسی صفحت میں بھی حیات میں بھی طاقت میں بھی قدرت میں بھی ثقافت میں بھی شجاعت میں بھی جتنے بھی اوصاف کمالی ہیں ان تمام اوصاف کمالی میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بسوت اطلاق ہے میں کوئی محدودیت نہیں کوئی خیر وبان نہیں ہاں جی اور ذاتی ہیں اللہ کو کسی نے علم سے نہیں دواز, نوازا کسی کو طاقت سے نہیں نوازا اللہ بھی صاحب طاقات ہے بزاد جو علم ہے اس کو کسی نے علم نہیں نہیں نے کسی نے اس کو جو ہے مالد دولت سے اس کو نہیں نوازا وہ خود سب کو دینے والا ہے ہاں ی تم وہ سب کو کھلانے والا ہے اور اس کو کسی کی کھلانے کی ضرورت نہیں وہ محتاج ہے نہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ کسی کھانے کی ضرورت نہ وہ کسی کا محتاج لہذا جو ہے الفاظانیت یعنی صفات میں یکتا و بے مثل ہے اللہ صاحب الفانیت نے اللہ تعالیٰ کے ذات ایسی ذات ہیں جو صفات میں یکتا و بے مثل ہے یہ معنی بن جائے گا پھر فردانیت انقدیمیتی یعنی قدیمیت یہ قدیمیت جو اس منصوبہ ہے اے منصوبہ قدیم کی طرف نسبت دیا گیا قدیمیہ یعنی صاحب قدیم والے اس معنی میں تو القدیم یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے قدیم یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہیں اور حدوس اسے کبھی بھی لاحق نہیں ہیں نہیں ہوا کبھی بھی یعنی کے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت نہ ہو پھر وجود میں آیا تو اللہ کے لحاظ سے حدود کبھی لا اللہ قدیم ہے حادث نہیں یہ معنی ہے یعنی وہ اللہ زا ازل سے ہیں اور ایسا کوئی کائنات میں زمانہ آپ فرش نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی ذات نہ ہو اسی ذات کو قدیم کہا جاتا ہے یعنی وہ ذات با وجود کے لحاظ سے قدیم ہے اللہ کی ذات جو وجود کے لحاظ سے قدیم ہے اور کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں اس کی ذات مبارک موجود نہ ہو بلکہ زمان بھی اس پاک ذات کی جو کا معلوم ہے زمان تھوڑا جیسے مثلا سکن منتھ گھنٹہ پھر دن پھر ہفتہ پھر مہینہ پھر سال پھر قرن ہاں پھر دہر تو یہ سب زمانے کی ہلاک کی اللہ نے اللہ نے سورج چاند کو ہلاک کیا تو ان دونوں اور زمین ان کے ذریعے سے جو ہے چاند ان کے چکر سے حسن چاند کی اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس لحاظ سے جو ہے دین وجود میں آتے جاتا ہے زمین کی جو ہے سورج کے گرد جو ہے زمین کا اپنی جگہ پر ایک چکر زمین کا جو ہے اپنی جگہ پر ایک چکر جو ہے وہ ایک دین بن جاتا ہے <coughs> تو لہذا زمان بھی اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے لہذا اللہ زمان سے بھی پہلے ہے ہاں ایک زمان اللہ زمان کی خدنی اللہ زمان بھی اللہ کا مخلوق ہے تو اللہ زمان سے بھی پہلے لہذا اللہ ایسی قدیم ذاتیں جس کی قدیمیت کو ہمارے لیے دورہ کرنا بہت مشکل ہے ہاں جی حقب سے بس ہے بس ہے ہمیشہ سے ہے ازل سے ہے ہاں جی یہ ماننا دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی لبس نہیں قدیم پرانے زمانے سے اس معنی ہوتے ہیں یعنی پرانے زمانے سے یا پرانے زمانے میں یہ معنی دیتے ہیں القدیم پرانا اس کے جم قدمہ آتے لغت میں بھی جدید میں بھی ہاں اور قدیم پرانے زمانے سے یا پرانے زمانے میں یہ قام جدید میں ہے اور القدیم کے معنیٰ پرانا جو کیا ہے اس کے جم قدمہ المنجد نامی لغت نے یہ ہے میں علم کلام کی روشنی میں قدیم جو ہے حادث کا ذد ہے علم کلام کی روشنی میں قدیم حادث کا ذد ہے کائنات حادث ہے اللہ قدیم ہے ہاں جی؟ اللہ قدیم ہے انے اللہ خلاف ایسا زمانہ فرست نہیں کر سکتے جس میں اللہ نہ ہو میں کائنات کے لیے ماشاء اللہ ایک زمان فرش کر جس واضح تھا پھر اللہ نے اس کو وجود باشا ان تمام چیزوں کو حادث کہا جاتا تو قدیم حادث کا ذد ہے قدیم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم نہ ہو یعنی ایسا کوئی زمانہ اس کے لیے گزرا ہے نہیں جس میں وہ نہ ہو بلکہ اللہ ازل سے ابد تک رکھ یعنی اس چیز کے ایسا کوئی زمان اس چیز کے لیے یعنی کہ مسبوب بال ادم سے مراد مطلع نہ ہو. یعنی اس چیز کے لیے ایسا کوئی زمان تصور نہیں کر سکتا ہو جس میں وہ شع نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے ہیں جیسے ذات باری تعالیٰ ہاں قدیم ہے ہمیشہ سے ہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی زمان تصور نہیں کر سکتا ہے جس میں وہ ذات نہ ہو تو اسی ذات کو قدیم ذات کہا جاتا ہے یعنی جب حادث اسے کہا جاتا ہے جو مثبوق بالادم ہو یعنی اس کے لیے ایسا زمانہ تصور کر سکتا ہے کہ جس میں وہ چیز نہ ہو جیسے تمام موجودات عالم کہ سب جو ہے تمام موجودہ عالم کے سب ممکن وجود ہے تمام موجود عالم کے سب ممکن ہے نہیں ایک بات نہیں تھا پھر ان کو وجود بادشاہ کے بولتے ہیں ممکن وجود اور اس کا وجود بھی واجب نہیں ہے اور اس کا عدم بھی واجب نہیں ممکن وجود ان چیزوں کا ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے اس لیے ایک زمانے میں ہے ایک زمانے میں نہیں ایک زمانے پھر نہیں ہے اس طرح ہوتا ہے اور حادث ہے جیسے سب ممکن وجود تھے معاشر و اللہ تمام عالم اور اب حادثے کہ ایک کہ ایک نہیں تھا پھر ایک وقت جو ہے یہ سب نہیں تھا کہ ایک وقت نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو وجود باشا ہے تو ان تمام چیزوں کو جو ایک وقت نہیں تھا پھر اللہ نے ان کو وجود بادشاہ تو ان سب کو حادث کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو ایک وقت نہیں تھا پھر اللہ نے اس کو وجود بادشاہ ہو تم بعد میں وجود مایا ہو اس کو بھی حادث کہتے ہیں ایک چیز تھا پہلے پھر پھر اس کو پھر اس کے عدم لائق ہوتا ہو پھر وہ بھی حادث میں آتا تو پھر ادھر دعا میں جو ہے صاحب الوحدانیت علفانیت القادیمیتی ہاں جی تو یہاں قدیمیہ سے مراد کیا ہے یہاں پر تو یہاں میں القدیمیہ یعنی اے صاحب القدیمیہ چوں صاحب اس پر داخل ہے لفظ صاحب ہاں جی یعنی مراد جو القدیمیہ سے مراد صاحب القدیمیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور کوئی ایسا زمانہ ہرگز تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ کے بارے میں قدیمیہ یعنی کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی کاغذات ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور کوئی ایسا زمانہ ہرگز تصور تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جس میں اللہ کی ذات واجب الوجود ہاں جی اللہ کی ذات واجب الوجود ذات نہ ہو اللہ کی ذات واجب الوجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے جو, جو ذات واجب الوجود ہیں ہیں جس میں اللہ کی ذات واجب الوجود نہ ہو بلکہ اللہ کے واجب الوجود ہونے کا مطلب ہی ہے مطلب یہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کائنات ہیں ایک ایسی ذات نے خلق کیا ہے کہ جس ذات واجب جو ذات جس کائنات کو دیکھیں بلکہ جو ہیں کہ یہ کائنات ایک ایسی ذات نے خلق کیا ہے جو کہ ایک ایسی ذات نے خلا کیا ہے جو کہ ہاں ذاتِ واجب الوجود ہے اور وہ ذات موجود بھی ذات ہے یہ واجب الوجود کا معنیٰ کریں ہے ہاں جس کائنات کے واجب الوجود ذات نے خلق کیا ہے اور وہ ذات خود موجود بھی ذات ہے اور اسے کسی نے خلق نہیں کیا یعنی واجب الوجود ذات اس ذات کے جس کا ہونا واجب اور لازم ہے اور پوری کائنات کو اسی ذات نے خلق کیا اور اس ذات کو کسی نے خلق نہیں کیا بلکہ وہ ذاتی ہی موجود ہے بذات موجود تھے وہ کسی کے کسی کے خلق کرنے سے پیدا کرنے سے وہ وجود میں نہیں آیا بلکہ وہ ذاتی ہی موجود تھے وہ خود بخود موجود تھے بلکہ وہ بھی ذات موجود ہے لہذا اس کی ذات قدیم ہے اور ہمیشہ سے اس کی ذات پاک موجود ہے اور ہمیشہ سے اس کی ذات پاک موجود ہے اس لیے اللہ سے کہتے ہیں قدیمیہ قدیمیہ جو ہے اس مرنے مطلب میں ہے ہاں جی تو ابھی تک ہم نے دو چیز پڑھ لیا اس سال دعا, دعا میں سے لا الہ الا اللہ صاحب الوحدانیت الفردانی طلقی میاں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا آگے الزلیت اللہ ودیہ والا ان شاء اللہ اندر آنے والے درسوں میں ہم آرام آرام سے پڑھیں گے